جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ أُرَيْنَا بِي يَادْكَرُوا جِسْدٍ هَمْ ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْمِ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں واضح کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے اسی طرح جہنم کفار کے عذاب میں تفاوت ہوگا جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا پھر یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اجابت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ سچے ہیں انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا باوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاسی اور چار ہزار پانچ سو بیاسی الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات مطلب احادیث ہیں اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ قرار دیا ہے جیسا کہ قصہ آصیف وغیرہ میں ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر چھ اور ہر چیز کے لیے تبیان یعنی بیان ہے کا مطلب ہے ماضی اور مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے اسی طرح حرام و حلال کی تفصیلات اور وہ باتیں جن کے دین و دنیا اور معاش و معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں قرآن و حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں پھر عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے کسی کے ساتھ دشمنی یا اناد اور محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی کسی معاملے میں بھی افراد یا تفریح کا ارتقاب نہ کیا جائے حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی کیونکہ دین میں افراد کا نتیجہ غلو ہے غلو ہے جو سخت مضموم ہے اور تفریح دین میں کوتاہی ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے احسان کے ایک معنی حسن سلوک افو و درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں دوسرے معنی تفضل کے ہیں یعنی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا مثلا کسی کام کی مزدوری سو روپے طے کی ہے لیکن دیتے وقت دس بیس روپے زیادہ دے دینا طے شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے مزید دس بیس روپے یہ احسان ہے عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشو و نما پاتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسنِ عبادت کے ہیں جس کو حدیث میں تراہ مطلب اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عید عید القربہ مطلب رشتہ داروں دا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا اسے حدیث میں صلا رحمی کہا گیا ہے اور احادیث میں اس کی نہایت تاکید بیان کی گئی ہے عدل و احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر یہ بھی صلاح رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے الفحشاء سے مراد بے حیائی کے کام ہے آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے تاہم محض خوشنما لیبل لگانے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ذنا اور اس کے مقدمات کو رقص و سرود بے پردگی اور فیشن پرستی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے مغرب سے درآمد شدہ یہ خباستیں جائز قرار نہیں پا سکتیں المنکری ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور البغی کا مطلب ہے ظلم و زیادتی کا ارتکاب ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور البغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے بحال سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4211 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثتا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ابا من امه انما يبنوكم الله به وليبينا ان لكم يوم القيامه فيما كن ولا يبين ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے بڑھ جائے بے شک اللہ اس عہد و پیما سے تمہیں آزماتا ہے اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے وَلَا اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت مطلب دنیاوی فائدے نہ خریدو بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ما عندكم ينفد وما عند جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیما کہ وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا یہاں آیت میں اول و ذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے کیونکہ ثانی و ذکر قسم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے مطلب قسم کے خلاف کرنے میں ہے تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو پچاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو انچاس وہ صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو انچاس پھر یعنی مقد با حلف مؤقد بحلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے یہ تمثیل ہے پھر یعنی دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ پھر اور بے کے معنی اکثر کے ہیں یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے ظام تو اپنے ظام کثرت میں حلف توڑ دو جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا لیکن کمزورے کی باوجود کمزوری کی باوجود کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا لیکن تم غدر اور نقضِ عہد کر کے نقصان پہنچاؤ زمانے جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے پھر مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ بعض مفسرین نے ایمان یمین بیمانہ قسم کی جمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت مراد لی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا تمہارے ارتداد کو دیکھ کر تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس قبول اسلام سے رک جائیں گے اور یوں تم دوگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے بحوار الفتح پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طيبہ اجرهم ما كانوا جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے فَإذا قرأت القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ <الرَّجِيم> پھر جب آپ قرآن پڑھیں یا پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں <يَتَوَكَّلُون> بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں انما به بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وَإذا بدلنا بل لا اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑ لانے والا ہے لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے قل روح من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وبشرى کہہ دیجئے اس قرآن, کو اس قرآن کو روح القدس مطلب جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں جبکہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حیاتم قیبتاً مطلب بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے پاک زندگی میں حلال روزی قناعت سچی عزت سکون و اطمینان دل کی تونگری اللہ کی محبت اور لذت سبھی چیزیں شامل ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیوی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی جو ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی بلکہ وہ ایک گو نا قلق بلکہ وہ ایک گنہ قلق و اعتراب کا شکار رہتا ہے امن امن صورتحا آیت نمبر ایک جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا پھر خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے پھر یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں رد و بدل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ اے محمد یہ کلام تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں اس لیے یہ نسخ کی حکمتیں نسخ کی حکمتیں اور مسلحتیں کیا جانے مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو کا حاشیہ پھر یعنی یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے جبریل علیہ السلام جیسے پاکیزہ شخص نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے جیسے دوسرے مقام پر ہے نژ البی روح العمین سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194 اسے روح الامین مطلب جبریل علیہ السلام اپنے یا آپ کے دل پر لے کر اترا ہے پھر اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں علاوہ ازیں نسخ کے مسالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے پھر اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خار و خص کے سوا کچھ نہیں اگتا مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و زلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے جہاں قرآن کی زیا جہاں قرآن کی ضیاع پاشیاں بھی بے اثر رہتی ہیں پھر بعض غلام تھے جو طورات و انجیل سے واقف تھے پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی مشرقین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے جبکہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک صورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی دنیا بھر کے فسحاء و بلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں عرب اس شخص کو اجمی مطلب گنگا کہتے ہیں جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو اور غیر عربی کو بھی اجمی کہا جاتا ہے کہ اجمی زبانیں بھی فصاحت و بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما الكذب الذين لا هم جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا مطلب راضی خوشی کفر کیا راضی خوشی کفر کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک باننہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا طبع اللہ علی هم یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں لا جرم انهم هُمُ الْخَاسِرُونَ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں غفور رحیم پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا بے شک آپ کرب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اور ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے کس طرح اللہ پر افطراء باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی نہ ہوئی ہو اور وہ یوں ہی کہے کہ اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے وہ کس طرح اللہ پر افطراء باندھ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں پھر اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قول یا فیلاً کفر کا ارتقاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے قالح القرطبی بہوال فتح القدیر پھر یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غزب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیاوی سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جیسا کہ حدیث میں ہے مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سترہ اور دو سو چھپن کا حاشیہ پھر یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے مطلب مرتد ہو جانے کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے دوسرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھی اور اس کی وجہ بھی ان کا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو فراموش کر دینا ہے اللہ کو فراموش کر دینا ہی ہے انسان جب اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر تو پھر سرتاپا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جس کے بعد ہدایت کا رستہ ان اس کے لیے بند ہو جاتا ہے یہ دراصل انسان کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے پھر پس واض و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے رستے جس جس نے ہدایت کے رستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں پھر یہ مکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے بلاخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو اپنے خویش و اقارب وطن معلوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے پھر جب کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا ان تمام باتوں کے بعد یقیناً آپ کا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے یعنی رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی ضرورت ہے جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان و عمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا تو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے رضی اللہ عنہم